بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ مبارک وآلہ الدرس العاشر دسویں سبق ساسا دو رائیے یہ اصل میں عربی زبان میں گفتگو ہے حامد اور محمد کے درمیان یہ دونوں طالب علم ہیں ساسا دو رائیے من انت انا طالب بالجامعات انت طالب جدید نعم أنا طالب جديد من أين أنت أنا من الهند ما اسمك اسمي محمد ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي أهو أيضا من الهند لا هو من اليابان اسمه اسمه حمزة ما لغتك يا محمد لغة الأرضية أهي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة وحمزة ما لغته لغته اليابانية وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد أبي في الكويت هو طبيب شهيرا وأين أمك هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك أذهبت إلى الكويت يا محمد اب ترجمة سنينيه من انت آپ کون ہیں انا طالب میں طالب علم ہوں بل جامع آتے یونیورسٹی میں یا ترجمہ کریں گے یونیورسٹی کا بےثر بھی یا تو فی کے معنی میں ہے یا اردو زبان کے اسلوب میں اس کا ترجمہ کریں گے کا میں یونیورسٹی کا یا میں یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ ہوں آ, آ آنتھا آپ طالب الجید نئے طالب علم ہیں کیا آپ نئے طالب علم ہیں نہ جی ہاں انا طالب ال جدید میں نیا طالب علم ہوں من عینا انتا آپ کہاں سے ہیں انا من الہ میں ہندوستان سے ہوں مسم آپ کا نام کیا ہے اِسمی محمد میرا نام محمد ہے وا اور من کون ہا یہ الفتح نوجوان لڑکا اللہ جو ماں آسات تمہارے ترجمہ کریں گے وہ من ہاد الفت الدی ماں اور یہ نوجوان لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے ہوا زمیلی وہ میرا کلاس فیلو ہے وہ میرا ہم جماعت ہے کیا ہوا وہ بھی منل ہند ہندوستان سے کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے لا جی نہیں ہوا منل یا وہ جاپان سے ہے مسمہ اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام حمزہ ہے ماں لو یا محمد آپ کی زبان کیا ہے یعنی کونسی ہے اے محمد لوگ میری زبان ال اردو ہے آ کیا؟ ہیا وہ لوگ سہ آسان زبان کیا وہ آسان زبان ہے کیا وہ آسان زبان ہے نعم جی ہاں ہی یا لوگ وہ آسان زبان ہے وہ حمزا تو اور حمزہ ماں تو اس کی زبان کیا یعنی کون سی ہے لوگ تو تو اس کی زبان جاپانی ہے وا اور ہیا وہ اور ہییا وہ لوگا تم ایک مشکل زبان ہے اور نظر بھی آ رہی ہے اینا ابو کا یا محمد اینا ابو کا آپ کے ابو کہاں ہیں اے محمد ابھی فی ال تھی میرے ابو میرے والد کویت میں ہیں ہوا وہ تبیب ڈاکٹر شہیر مشہور ہوا طبیب ان شہیرن وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہیں وہ اینا امو کا اور آپ کی امی آپ کی والدہ کہاں ہیں ہی وہ ایزن بھی فلکوئی تھی کویت میں ہیں ماں ابی ابھی میرے ابو میرے والد کے ساتھ ہیلکوئی تھی ماں آ ابھی وہ بھی کویت میں میرے ابو کے ساتھ ہیں ہی یا وہ مدرساتون ٹیچر ہیں ہونا کا وہاں وہ وہاں ٹیچر ہیں آ کیا ذہب آپ گئے ہیں الا الکویتی کویت کی طرف یا محمد اے محمد علا کی پرپوزیشن کا ترجمہ کیے بغیر ہم کیا کہیں گے ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ کیا جائے اے رہتاوی تھی کیا تم کویت گئے ہو کیا آپ کویت گئے ہیں اے محمد محمد و محمد نعم جی ہاں رہب تو میں گیا ہوں حامدن حامد حامد و اور کا آپ کا کلاس فیلو ایبو اس کے ابو کہاں ہیں ابوہو فلیا بانی اس کے ابو جاپان میں ہیں ہوا تاجر ان کبیرن وہ ایک بڑے تاجر ہیں ال اخن یا محمد ہمارے بھائیوں کے نزدیک تو نامہ اس کا کیا معنی ہے عربی زبان میں الکا کیا ترجمہ کریں گے آ کیا لکا تمہارے لیے کل ہم نے پڑھا کہ ضمیروں کے ساتھ لام زلی کی بجائے کیا استعمال کرتے ہیں لام زبر اللہ چنانچے لہو لہما لہم لکھا لکھما لکم کی بجائے کیا کہتے ہیں لہو لہما لہم لکا لکما لکم لکا تمہارے لیے اردو سبان کے اس لوب میں اس کا ترجمہ کیا کریں گے تمہارا آ کیا؟ لکا تمہارا اخن کوئی بھائی ہے یا اے محمد محمد لی نہ اسلوب میں ترجمہ کریں گے میرا واحد ایک بھائی ہے اسامت اس کا نام اسامہ ہے وہ ہوا اور وہ می میرے ساتھ ہے ہونا یہاں فلم دینت مدینہ منورہ میں اور وہ یہاں میرے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے وا اور لی میری اختن واحد ایک بہن ہے اسمہا زینب اس کا نام زینب ہے وا اور ہیا وہ دیکھیے بھائی کے لیے کیا ہے اسم ہو اور بہن کے لیے کیا استعمال ہوا اسموہا بھائی کے لیے ہوا اور بہن کے لیے وا ہی یا فل اور وہ عراق میں ہے ساتھ زوج سات شوہر ہا اس کا اس کے کی بجائے اردو زبان کے اسلوب میں کہیں گے اور وہ عراق میں اپنے شوہر کے ساتھ ہے زوجو ہا اس کا شوہر مہندسن انجینئر ہے حامدن حامد حامد آئندہ کا سیارتن یاقی آ کیا آئندہ کا آپ کے پاس کیا آپ کے پاس سیارتن گاڑی ہے یا آخر میرے بھائی لا جی نہیں ما اندی سیارتن میرے پاس گاڑی نہیں ہے اندی در میرے پاس سائیکل ہے حمزہ تو حمزہ یعنی یہاں تک حمزہ کا تعلق ہے اند سیارتن اس کے پاس گاڑی ہے اندو سیارتن اس کے پاس گاڑی ہے و نمشکیں یہ دو دفعہ نہیں نہیں کہنا ہو تو پہلے لا اور پھر کیا استعمال کرتے ہیں ما عجیب جواب دیجیے عن اصل آتی آنے والے سوالات کے بارے میں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی محمد من این انت آپ کہاں سے ہیں انام من ماں لوگا تو کا آپ کی زبان کیا یعنی کون سی ہے لوگاتی الردی یتو ایبو کا آپ آب کے ابو کہاں ہیں ابی فی باکستان اینا امو کا آپ کی امی کہاں ہیں امی اے فی باکستان ام ای فی باکستان ال کا اخن کیا آپ کا کوئی بھائی ہے نہ ام لی اخن الک اخ اختن کیا آپ کی کوئی بہن ہے نعم لی اختن واحد تن آئندہ کا سیارہ تن کیا آپ کے پاس گاڑی ہے اگر ہو تو کیا کہیں گے نہ اندی تن اور اگر نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے لا ما دی سیارہ تن آئندہ کا دروازہ تن کیا آپ کے پاس سائیکل ہے اگر ہو تو کہیں گے نعم اندی اتن اگر نہ ہو تو کیا کہاجا تن کا کلمن کیا آپ کے پاس کلم ہے نعم کلمن یا لا اندی کالمن کائندہ ان کا دفتر کیا آپ کے پاس کاپی ہے نوٹ بک ہے نہ ہو تو کیا کہیں گے لا اندی دفتر ابو کا تاجرن کیا آپ کے ابو تاجر ہیں نعم ابی تاجرن اگر استاد ہوں تو کیا کہیں گے لا ابھی مدرسن ڈاکٹر ہو تو کیا کہیں گے لا ابی طبیبن وغیرہ مینئینا محمد محمد کہاں سے ہے کہنا ہو وہ ہندوستان سے ہے تو کیا کہیں گے ہوا منل ہند ہوا منل ہند ما لوگا تو اس کی زبان کیا یعنی کون سی ہے کہنا ہو اس کی زبان اردو ہے تو کیا کہیں گے لوگا تو ہو الردیت لوگا تو ہو اینا ابو اس کے ابو کہاں ہیں کہنا ہو وہ ہندوستان میں ہیں تو کیا کہیں گے ہوا فل ہند وہ کویت میں ہیں تو کیا کہیں گے ہوا فل کوئی تھی اردو زبان میں کویت لیکن عربی زبان کا تلفظ کیا ہے الکوئی ہووا فلکو تی ایم اس کی امی کہاں ہے کہنا ہو وہ بھی کویت میں ہیں تو کیا کہیں گے مین ایمزا تو حمزا کہاں سے ہے کہنا ہو وہ جاپان سے ہے یعنی وہ جاپان سے تعلق رکھتا ہے ہوا مینل یا ہوا مینل یا بانی ماں تو ہو اس کی زبان کیا ہے کہنا ہو اس کی زبان جاپانی ہے تو کیا کہیں گے لوگ تو ہو الیا بانی یت تو ہو اس کے ابو کہاں ہیں کہنا ہو وہ عراق میں ہیں تو کیا کہیں گے ہووا فیل عراقی کہنا ہو وہ جاپان میں ہیں تو کیا کہیں گے ہوا فل یابانی ائینہ زین اب زینب کہاں ہے کہنا ہو وہ عراق میں ہے تو کیا کہیں گے فل ارا عقی ائی نہ زوجہ اس کا شہر کہاں ہے کہنا ہو وہ بھی عراق میں ہے تو کیا کہیں گے ہو وا اے غن فل اَرا عقی ازوجہ مدرسن کیا اس کا شہر استاد ہے تیچر ہے کہنا ہو جی ہاں تو کہیں گے نا ہووا مدرسن لیکن کتاب کے مطابق اس کا جواب کیا ہوگا ل ہوا موہند ہوا موہند سن رقم افنان مشق نمبر دو وان رکھیے فلف راغی خالی جگہ میں ما یلی مندرجہ ذیل میں زمیرہ یا ہو ہا, اور ہاں میں سے کسی ضمیر کو پھر سنیے ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے مدکر کے لیے اور ہاں کی ضمیر استعمال ہوتی ہے مانس کے لیے ان دونوں ضمیروں میں سے کہا جا رہا ہے نیچے خالی جگہ میں کوئی ضمیر استعمال کیجئے نمبر ایک ہار ہل بن یہ لڑکی طالبہ ہے آگے بتائیے کیا آئے گا اسم ہو یا اسم و ہاں اسم ہاں زینب اس کا نام زینب ہے محمد ان طبیب محمد ڈاکٹر ہے آگے کیا آئے گا وبن ہو موہند سن وبن ہو موہند اور اس کا بیٹا انجینئر ہے حاضر راجولو تاجر کبیرن ہاضر راجولو یہ آدمی تاجر کبیرن ایک بڑا تاجر ہے آگے کیا کہیں گے عسم ہو عبد اللہ اس کا نام عبد اللہ ہے آمینہ توفیل غرفتی آمینہ کمرے میں ہے آگے کیا کہیں گے وہ امو ہاں فلم وہ امو ہاں فلم باقی اور اس کی امی کچن میں ہے فلمچی خانہ عائشہ توشہ لیڈی ڈاکٹر ہے آگے کیا کہیں گے وہ اخ تو ہاں تنخ ہاں مررزن اور اس کی بہن مریضوں کا دیکھ بھال کرنے والی یعنی نرس ہے اخت ہاں مرزن اور اس کی بہن نرس ہے نمبر چھ خاراجہ محمد محمد نکلا من الفصل کلاس سے وہاں اور خاراجہ نکلا ماں ہوں اس کے ساتھ ہو اس کا کلاس فیلو تمرین رقم فلافہ مشک نمبر تین ہاتھی لائیے پیش کیجیے خم ست پانچ سوالات وہ اجوبا اور جوابات اس جمع ہے سوال کی اور اجوبہ جمع ہے جواب کی کل مثال آتی کل مثالی اصل میں ہے کاسبر کا جمع المثال کازبر کا مانند طرح آنے والی مثال کی طرح آنے والی مثال جیسے پانچ سوالات اور پانچ جوابات پیش کیجئے آ کیا اندا کا آپ کے, کلم کے پاس کلم قلم کیا آپ کے پاس قلم ہے نہ جی ہاں اندی کلم میرے پاس قلم ہے کوئی بھی اس طرح کے آپ پانچ سوالات اور پانچ جوابات بنا سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہو کیا آپ کے پاس گاڑی ہے تو کیا کہیں گے آئندہ کا سیارتن نہ ام ہندی سیارتن آئندہ کا کتابن نہ ام اندی کتاب تمرین رقم اربا مشق نمبر چار ہاتھی پیش کیجیے خم ست ال پانچ سوالات وہ اجوب اطن اور جوابات کل مثال آتی آنے والی مثال کی طرح آنے والی مثال جیسے آئندہ کا کالمن کیا آپ کے پاس قلم ہے لا ما اندی کالمن نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے آئندہ کا لا ما لرر تن آئندہ کا دفترن نوٹ بک کاپی لا ما دِی دفترن آئندہ کا مفتاحن کیا آپ کے پاس چابی ہے لا ما اندی مفتاحن میرے پاس چابی نہیں ہے تمرین رقم خمساشن نمبر پانچ بیتن گھر اس کو اگر آپ نے اپنی طرف منسوخ کرنا ہو بیتن کی اضافت اس کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو تو کیا کہیں گے بیتی تی میرا گھر جو مخاطب ہے جس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں Present, اس کی طرف اگر آپ نے اس لفظ کی نسبت کرنی ہو تو کیا کہیں گے بیتو کا آپ کا گھر اگر اس کی نسبت بیتون کی اضافت آپ نے کرنی ہو کسی ایسے مرد کی طرف جو غائب ہو پھر کیا کہیں گے بیتو ہو اس کا گھر اگر آپ نے اس اسم کو منسوب کرنا ہو کسی عورت کی طرف جو غائب ہوٹ ہو وہاں آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے بھائی تو اس عورت کا اس معنس کا گھر اضف مضاف کیجئے یعنی منسوب کیجئے الاسماء العتی آنے والے اسموں کو ال المتک متکلم کی طرف یعنی اپنی طرف ول اور مخاطب کی تر سیکنڈ پرسن کی طرف جس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں والغائبی اور غائب مذکر کی طر والغائبتی اور غائب معانس کی تر کما جیسا کہ ہوا وہ موز واضح کر دیا گیا ہے یا منع کریں گے جیسا کہ اسے واضح کر دیا گیا ہے فی الفالی مثال میں اب دیکھیے کلم قلم کہنا ہو یہ میرا کلم ہے تو کیا کہیں کہنا ہو یہ آپ کا کلم ہے تو کیا کہیں گے ہا را کہنا ہو یہ اس مذکر کا کلم ہے تو کیا کہیں کہ ہو کہنا ہو یہ اس معنس کا قلم ہے تو کیا کہیں گے کا. ہارا کالامہ مثال کے طور پہ کہنا ہو خالد میرا بھائی ہے اور یہ اس کا قلم ہے تو کیا کہیں خالدن اخی خالدن اخی کہلام کہنا ہو عائشہ میری بہن ہے اور یہ اس کا قلم ہے تو کیا کہیں گے آئشہ تو اختی کالام ہاں آگے آپ بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کتاب سے ہاد کتابی یہ میری کتاب ہے ہاد کتاب کا یہ آپ کی کتاب ہے ہادا کتاب ہو یہ اس مدکر کی کتاب ہے ہاد کتاب ہا یہ اس منس کی اس عورت کی اس لڑکی کی کتاب ہے سریرم چارپائی یا بیڈ ہادری ہاد شریر کا ہاد شریر ہو ہاد شریر ہا اسم النام اسمی هذا اسم هذا اسمه هذا اسمها ہادا اسموہا اسم هذا من رومال مندی لی یہ میرا رومال ہے رومال یا سکاف کے معنی میں بھی ہار مندیل کا ہار مندیل ہاضا من ہا، ابن بیٹا هذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے هذا ابنو کا یہ آپ کا بیٹا ہے ہاد ابن یہ اس کا بیٹا ہے مذکر کا ہادہ ابنہا یہ اس معنس کا اس عورت کا بیٹا ہے سیارتن گاڑی یہاں ہادہ کی بجائے کیا آئے گا حاضی ہی. حاضی ہی سیارتی یہ میری گاڑی ہے ہی سیارت کا یہ آپ کی گاڑی ہے حاضی سیارت ہو یہ اس مذکر کی گاڑی ہے ہی سیارت ہا یہ اس معنس کی گاڑی ہے مفتاحن چابی یدن ہاتھ ہارا مفتا ہارا مفتاحو کا ہارا مفتاح ہو اسی طرح یدن ہارا یدی ہارا یدو کا ہا یدن ہاتھ اس کے لیے کیا استعمال ہوگا ہار ہی جسم کے آداب میں سے جو دو دو ہیں وہ محنت سے استعمال ہوتے ہیں کہیں گے ہاری ہی یدی یہ میرا ہاتھ ہے ہاری ہی یدو کا. ہاری ہیاری ہی ہا رقم سمبر چھ نمبر چھے آ پڑھیے لی لکا لہو لہا لی میرے لیے اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے میرا یا میری اگر چیز مونس ہو لکا آپ کے لیے یا آپ کا لہو اس کے لیے یا ترجمہ کریں گے اس کا لہا اس کے لیے ترجمہ کریں گے اس کا اس معنس کا لہو مذکر کے لیے اور پڑھ چکے ہیں ہم لہا استعمال ہوتا ہے معانس کے لیے لی اختن واحدہ میرے لیے یا کہیں گے میری ایک بہن ہے آپ کا کوئی ہے لا جی نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے اس کا سفلن صغیرن ایک چھوٹا بچہ ہے زمیلی میرا کلاس فیلو میرا ہم جماعت لہو اخن و اختن اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے نقولو ہم کہیں گے ان دی کتابن میرے پاس ایک کتاب ہے وہ اور ہم کہیں گے لی اخن میرا ایک بھائی ہے لیکن لا نقولو ہم نہیں کہیں گے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے ان دِی اخن میرے پاس ایک بھائی ہے جب انسانوں کی بات ہو بھائی بہنوں کی تو پھر اندی استعمال نہیں کیا جا سکتا جس طرح اردو زبان میں بھی ہم نہیں کہتے میرے پاس ایک بھائی ہے میرے پاس ایک بیٹا ہے میرے پاس ایک, ہے میرے پاس ایک بہن ہے بلکہ کیا کہتے ہیں میرا ایک بھائی ہے میری ایک بہن ہے میرا ایک بیٹا ہے چنانچہ عربی زبان عربی زبان میں بھی اندی اخن نہیں کہا جا سکے گا کیا کہیں گے لی اخن تمرین اور رقم سب آشق نمبر سات م آ سات ما جب بھی یہ سوال ہوتا ہے عربی زبان میں مضاف بن کر آتا ہے کیا مطلب ماں کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے مضاف علیہ اور مضاف مزاف ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے اور حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے زیر اگر الف لام ہو شروع میں تو سنگل زیر نہ ہو تو ڈبل زیر یعنی تنوین دیکھیے خاراجہ حامد حامد نکلا ما خالدن خالد کے ساتھ جن دو لفظوں میں کا کے کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو بارہا ہم پڑھ چکے ان دو لفظوں کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے پہلا دوسرے کا کیا لگتا ہے مضاف اور دوسرے کو پہلے کا کیا کہتے ہیں مضاف علئے اسی لیے ما خالدن یا ما خالدن کی بجائے کیا استعمال ہوا ما خالدن حامد خالد کے ساتھ نکلا و ڈاکٹر گیا ما انجینئر کے ساتھ جالاسل مدرس استاد بیٹھا مع مدیری پرنسپل کے ساتھ من کون ماں ساتھ کا تمہارے من ماں کا تمہارے ساتھ یا کہیں گے آپ کے ساتھ کون ہے یا علی یو علی ماں یا علی یو علی آپ کے ساتھ کون ہے معی زمیلی میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے آمینہ تو آمینہ ماں اس کے ساتھ زو اس کا شوہر ہے خاراجہ ابی خارا جا نکلے ہیں ابھی میرے ابو یا نکل گئے ہیں میرے ابو منل بئی تھی گھر سے آپ کسی بچے سے پوچھتے ہیں اے نہ ابو کا آپ کے ابو کہاں ہیں وہ کہنا چاہتا ہے عربی زبان میں میرے ابو گھر سے نکل گئے ہیں تو وہ کیا کہے گا خارا جا ابھی منل بئی تھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کون نکلا ہے تو کیا کہیں گے من خارا جا من کون خارا جا نکلا ہے مآہ اس کے یا ترجمہ کریں گے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کون نکلا ہے خارا جا مآو امی ان کے ساتھ میرے چچا نکلے ہیں تمرین رقم ثمانیہ سمانیہ سن آٹھ تمرین رقم ثمانیہ مشق نمبر آٹھ بائی کے ساتھ کیا آئے گا بئی کا بے تو ہو بے کا آپ کا گھر بئی ہو اس مذکر کا گھر بئی اس معنس یا اس عورت کا گھر بیتی میرا گھر آگے جو دو الفاظ آ رہے ہیں ابن اور اخن ان کے ساتھ واو کا اضافہ کر دیں گے ردم کو ادائیگی کو خوبصورت بنانے کے لیے چنانچے اب ان کو ابو کا یا ابو ہو یا ابوہا استعمال نہیں کریں گے بلکہ واو کے اضافے کے بعد ابو کا کی بجائے کیا کہیں گے ابو کا تاکہ ادائیگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے ابو کا ابوہ ابوہا ابی اخن بھائی آپ کا, آب کا بھائی اخو ہو اس لڑکے کا بھائی اس مدکر کا بھائی اخوہ اس لڑکی اس عورت اس معنس کا بھائی اخی میرا بھائی دہرائیے ابی و امی بئی تھی اینا ابو کا یا حامدو رحاب کی اخو کا پبی لا هو مدرس زينب في الرياض أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير ذهب أخي معضہ ستی وہ ظہ با ابھی یل جامی آتی اب تجم سنییں ابھی وہ اممی میرے ابو اور میری امی فیل بیتی گھر میں ہیں ا نہ ابو کا آپ کے ابو کہاں ہیں یا حامد اے حامد با سو کے وہ بازار کی طرف گئے ہیں یا الہ کا ترجمہ کیے بغیر کہیں گے وہ بازار گئے ہیں احو کا طبیبن کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے آ کیا اخو بھائی کا آپ کا طبیبن ڈاکٹر کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے لا جی نہیں ہوا مدرسن وہ ٹیچر ہے زینب و ریاضی زینب ریاض میں ہے احوہا فائفی اس کا بھائی طائف میں ہے وہ ابو اور اس کے ابو فی مدینہ تلمنورہ مدینہ منورہ میں ہیں حاضر طالب یہ طالب علم ابوہ وزیر اس کے ابو وزیر ہیں اس کے والد وزیر ہیں واہ خو تاجر کبیرن اور اس کا بھائی ایک بڑا تاجر ہے ذہابہ اخی میرا بھائی گیا الل مدوراثاتی سکول کی طرف یا کی پریپوزیشن کا ترجمہ کیے بغیر کہیں گے میرا بھائی سکول گیا وہ ذہابہ ابی اور میرے ابو گئے الل جامعاتی یونیورسٹی کی طرف یا علاقہ ترجمہ کیے بغیر کہیں گے با محاورہ اردو زبان کے اسلوب میں اور میرے ابو یونیورسٹی گئے محمد خالد حامد جا عباس المحمودن ان سب ناموں کے آخر میں ڈبل حرکت ہے تنوین حمزۃ فلحََ تو اسامت معاویت و سب کے آخر میں سنگل حرکت ہے ایک پیش پڑھ چکے ہم مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گول تا ہو عربی زبان کی گرامر میں کیا کہلاتے ہیں غیر منصرف اور غیر منصرف کے آخر میں ڈبل حرکت یا کہہ لیجیے تنوین استعمال نہیں ہوتی غیر منصرف کے آخر میں ایک حرکت آتی ہے سنگل حرکت چنانچہ ہم ستن کی بجائے کیا کہا جائے گا ہم زیتو اقرا پڑیے السما الآتی آنے والے اسماء آنے والے اسموں کو وزبط اور حرکات لگائیے زبریں زیریں لگائیے اب آخرا ان کے آخری حروف پہ اس خیال کے ساتھ کے مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا استعمال ہو رہی ہے وہاں ڈبل حرکت یا کہہ لیجئے تنوین استعمال نہیں ہوگی ایک پیش آئے گا اور جہاں نہیں ہے وہاں تنوین استعمال کیجئے خالدن آگے ہمز کی بجائے کیا کہیں گے ہمز اب سنتے جائیے انسن معاویتن کی بجائے معاوی حامدن سامت کریمت عباسن محمدن آگے تلحت الکلیمات الجدہ تو نئے الفاظ از کلاس فیلو ہم جماعت ازر واحد ایک فتن نوجوان لڑکا ماں سات بچہ ال کویت اردو زبان کے تلفظ میں کویت اور عربی زبان کے تلفظ میں کیا کہیں گے ال کو